ترجمة نانسي قنقر الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغصره ونؤمن به ونتوكد عليه ونعوذ بالله من شرويا من فزنا ومن صيات عمالنا من يأهد الله فلا مضل له من يغلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله إن نشهد أهد الله الرحمن الرحيم يا آئمة الذين آمنوا قوة ونطبقهم أهلكم نارا فرق الله العظيم رد صدري ويسل يمري واخد الأغراض من اللسان محترم بھائی اور ایک ہے پر پڑھ لی جس نے فرمایا گیا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ کیسے بچاؤ جی آگ والی زندگی جس کی نشاندہی حضرات انبیاء صلاحات اسلام نے خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور زندگی سے روکنا اور ہمارے صالحہ والی زندگی جو سارے ہم دیا اللہ علیہ صاحب نے بتائی خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اس کو اختیار کرنا اب اس کا اختیار کرنا تب آدمی سے ہو سکتا ہے جب آدمی کا دل چاہ رہا آپ بہت اچھا کھانا کسی آدمی کو پیش کریں تو وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا ہوں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا خاص طور پر بیماری ہو بخار ہو یہ کوئی منجان بلا نظام ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ میں تو قبول ہی نہیں کرتا غذا کو ان کا دل نہیں چاہ رہا آپ بڑی تعریفیں کریں کہ اتنی اچھی چیز ہے اتنی اچھی چیز ہے ہے میرا دل نہیں چاہ رہا کیا ہوگا اس کے بدن کے اندر ایسا نقص آیا ہوا ہے تو اس کے جہاز اس کے کھانے کو ہوا کرتی ہے وہ نہیں ہے اور کھانے کے جہاز اور سوکھے ٹکڑے کھا سکتے ہیں اس میں اس کو مدن پا رہا ہے عیسام کا قول ہے کہ میرا سالن بھوک ہے اور میری سواری میری ٹانگیں ہیں اور میری روشنی میری رات کے خلاف چاند کی روشنی ہے چمی کو بھوک ہی نہیں لگ رہی تو وجہ یہ بیماری کے تو ایسے ہی جب انسان کی روح انسان کا باطن گناہوں کی آلودگی سے گندہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت نیکی کو چاہتی نہیں ہے تو دل نہیں ہو رہا ہو جو نماز کے بارے میں فرمایا گیا انبیتاً خاشی نماز یہ بہت مشکل کام ہے کیا مشکل دیزو کرنا ہاتھ متھونا جس کی صفائی صفائی تازگی اصل ہو گئی آ کر اتنے پیارے ہیں ہمارے کلمات ہیں ان کو ادا کرنا کتنا دبدست سکون کا خزانہ لے کے فرمایا کہ انعال، انعال بڑی مشکل ہے اگر آسان ہوتی تو آج اکثریت جہیز یہاں بیٹھی ہوتی ہے کم لوگ باہر ہوتے اس بار کا ثبوت ہے کہ باوجود ہے کہ کتنا خوشبوار عمل ہے جس میں ہاتھ منہ دھو کر خود صاف ہونا ہے اور اتنا ہمارے کل مار پٹ کا اس سکون حاصل ہونا ہے میں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بادن گندا ہونے کی وجہ سے باطن پر گناہوں کا بوجھ اندھیرا تاریخی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لیے مشکل ہے نارا کیسے ہوگا کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و ویال کو آگ سے بچاؤ اس کے لیے اپنی اپنے اہل و ویال کی اپنے متعلقین کی تربیت کرنی ہوگی کوئی آدمی اسکول میں سکول میں ہوتا ہے کہ ساتویں آٹھویں کے بچے ساتویں آٹھویں کے بچوں کو جمناسک کے لیے منتخب کرتے ہیں پہلے دنوں سے چھلانگیں کل آبازیاں نہیں کراتے ہیں پہلے دن سے کرائی اور ان کو پہلے ہمارے استاد صاحب نے بتایا ہمارے اسکول کے بلڈ کے استاد تھے انہوں نے کہا چالیس دن آدمی کو دوڑانا ہوتا ہے چالیس دن دوڑاتے ہیں وہ خود سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا تو کوئی ڈیڑھ مہینہ واپس نہیں آیا جب واپس آیا تھا ہم اس پوچھنے کے لیے گئے جی آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کیوں واپس نہیں آ رہے تھے انہوں نے کہا جی جمناسٹک کا نظام آیا ہے تو مجھے وہ سیکھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہا نے بڑے دن تو رہیں چالیس دن دوڑا کر انہوں نے بتایا کہ چالیس دن کے دوڑنے سے تمہارے پٹھے مضبوط ہو گئے اور نفیں جو ہیں لگامنٹس یہ نرم ہوں گے اور جوڑ جو ہیں یہ متحرک ہوں گے اور چالیس دن کے بعد تم سلانگ لگانے اور قلعہ کرنے کے لیے فٹ ہو گئے چالیس دن تو دوڑا کر اس کے لیے فٹ کیا گیا ہے پھر جمناسے کی چھلانگیں لگوائی گئیں پھر کامیاب ہوئے اس کے بعد. تو مسلسل چالیس دن ڈراتے رہے جن کا چھلانگوں کے ساتھ جمناسک کے ساتھ کلبازی کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو ایسا ہی اپنے آپ کو اپنے اہل و ویال کو ایسی ترتیب سے گزارنا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں نفس کی اصلاح ہو جائے اور قلب کی تربیت ہو جائے راجا ہر چیز ہوتی ہے اس کا کورس ورک ہوتا ہے. اتنا, ہے, جی. اتنا ہے, جی. اتنا ہے اتنا اس کا کورس ورک ہے جی اتنی اس کی پریکٹیکل ٹریننگ ہے جی اتنے ریسرچ ہے اتنا اس کا فیلڈ ورک ہے ہمارے گھر پی ایشیا پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو نے سارا فیلڈ کورس مکمل کر لیا ساری چیزیں تو آخر میں نے کہ پروفیسر نے کہا کہ میں آپ کو اب الماتا وغیرہ کے علاقے میں بھیجوں گا نے کہا یہ آپ کا فیلڈ ورک ہے کہ واقعی فیلڈ ورک کے بغیر میں تو جو کچھ لکھا تھا اس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایسے ہی باتیں ہی لکھی ہوئی تھیں جب فیلڈ ورک میں نے کیا تو مجھے پتہ چلا کہ پرابلم یہ ہے اور اس کو میں دھیان کر رہا ہوں اور اس کا ڈن مسئلہ اور مصیبت تکلیف ہی ہے اس سال میں ڈھونڈ رہا ہوں <coughs> تاکہ سب مجھے پتہ چلا وہ ہر چیز کا ایک کورس ورک ہوتا ہے فیلڈ ورک ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل ہوتا ہے ایسے ہی اسلح نفس کا بھی کورس ورک ہے فیلڈ ورک ہے اس کی کوشش ہے اس کے بعد آدمی کا نفس ہے وہ اصلاح پر آتا ہے ورنہ تو آدمی کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم سماج دیگر میری طرح کوئی نہیں سب سے بڑی شخصیت سب سے بڑا دارشوار تو میں ہی ہوں ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہم سے مار ڈنگر نیس ڈنگر جو سدھائی کی بشتو میں پشاور مردان کی بشتو میں جانور کو کہتے ہیں اور مرود کی بشتوں میں ڈنگر کمزور کو کہتے ہیں جب وہاں پر ہوں جنوبی ازداد میں ہوں تو آپ کو کہ ڈنگرے تو آپ اوسے میں نہ آئے کیونکہ ہمارے ڈنگر کمزور کو کہتے ہیں وہ بڑے پیار سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ صحت کی کمزور ہو گئی ہے ڈنگر ہو گئی ہے یا ڈگر تہوار کو جانور کو کہتے ہیں ہم بھی مار ڈنگر کہ میری طرح کوئی دس نہیں ہے پہلی بات ہے جتنی خرابی پھیلی ہوئی ہے یہ اس کے کیبر کی برکت ہے جس میں ہر ایک آدمی بھی سمجھتا ہے کہ ہم چی مار دیگرے نا کہ جتنی میری اکل ہے جتنی میری سمجھ ہے سو پائے کس کے پاس ہے باہر کا بادشاہ کے کابل تو میں تھا لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو گرم ہوا ہوا ہے تین دن تو بجے ہر چیز کو میں ٹھیک ٹھاک کر لوں گا وہ oh, تیرہ سال تو نوکری ہوگی تمہاری تیرہ سال دفتر سے سب نکڑو <laughs> دیار دفتر سے سب نکڑو اور تیرہ سال میں ایک دفتر کی فائل ٹھیک نہیں کر سکتے سکے فلاحی فائل نکالو تو اس پر تمہیں لگتا ہے آدھا گھنٹہ اور تین دن میں سارے ملک کو ٹھیک کرنا کیونکہ اس کا بھی یہ جذبہ ہے کہ میری دھنشوری میں دھنےشوری تو اس قابل ہے کہ مجھے سب بنانا چاہیے سر بکھائے ہوئے بابو بنا ہوئے لوگ ہماری قدر کوئی نہیں سمجھتے انسان کے جذبات اپنے بارے میں کہتے انسان اپنی عقل کو ہمیشہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے اور اپنی روزی کو سب سے کم سمجھتا ہے کہ معاوضہ مجھے کم دیے سب سے کم دیا جا رہا ہے لارشوجی تو میری سب سے زیادہ یہ اس کا جذبات ہے آج ہر ایک آدمی کے جذبات کو سر اٹھا کے چلے اوپر سر جھکا کے کون چلے الگ الگ زمین کو بچھا ہوا بنایا دستوں کو کھڑا بنایا جانوروں کو رکو میں بنایا زندگی کے نظام قائم ہے ساری ساری مخلوقات کھڑی ہوتی کھڑے ہی کھڑے ہوتے ہیں پڑا کوئی نہ ہوتا تو سب کے گلے پڑ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا جی سارے کے سارے مالدار ہوتے ہیں یہ ہماری جنوبی زداور ہے ساتھی کہا کرتا جس کہ سال بارشیں زیادہ ہوں اور چنا اور گرمی کی فصل زیادہ ہو جائے تو اس سال زیادہ قتل زیادہ ہو جاتے ہیں کیوں گھرے کھان بنا ہوا ہوتا ہے آسودا ہوا ہوا ہے پیسے بھی ہیں آواز خرچ کرنے کے لیے گراستہ چاہیے جس سال فصل زیادہ, زیادہ. زیادہ تو سال جھگڑے زیادہ قتل زیادہ کر انسان کے جب میں پیسہ آ جائے تو ورزش کا ایک پاؤ کیبل جو تھا وہ ایک من ہو جاتا ہے اس کو مل جاتی ہے موافقت اور سپورٹ مل جاتی ہے مال کی رحمتہ اللہ نے فرمایا ہے نفس ما ہم کم ترل فرون کم ترل فرون میس میرا نفسی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن اس کو بدل مل گئی حکومت کی پیسے کی کردار کی وزیروں کیسٹروں کی, کی، جنرلوں کی اور میرے نرس کو وہ مدد نہیں ملی ہے ورنہ اس کے برابر ہی ہے لیکن اس کو حالات ماپک نہیں ملے ایٹماسفیئر نہیں ملا اس سے ٹیلنٹ اسے پورے تھے احتجاج پوری تھی لیکن ماحول نہیں ملا اس وجہ سے ورنہ نفس نرس مارا کم کر لے گا سے کم نہیں ہے ہاں فرق یہ ہے کہ اس کو مدد مل گئی لشکروں کی فوجوں کی پیسے کی بالت دولت کی اس کو مدد نہیں ملی بزرگ کہتے ہیں کہ تارے کی دنیا بعض نہ پہننے کے کپڑے ہوں گے اور نہ کھانے کو روٹی ہوگی لیکن سخت دنیا کی محبت والا ہوگا جو دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا اور بعض دنیا جان کے خزانے پڑے ہوئے ہوں گے آپ دل بھی نہیں کہ محبت سے بالکل خالی ہے ہے سب کچھ تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے آج کچھ بھی نہیں ہے اور ارمان اور غم دل میں لیے کہ ہائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے آئے مال وہ آئے مال تو محبت میں دل بھرا ہوا ہے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاس سب کچھ ہے محبت مال کی ذرہ ذرا نہیں بڑے ہیں بزرگ گزرے جامع رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے قلب نف کی اصلاح کے لیے ایک بڑے بزرگ مضمانے کے عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور یہ ایسے مددار آدمی تھے کہ گویا بادشاہانہ زندگی محلہ دوڑے شکاری کتے وہ فر, فر اللہ نے اپنی چیزیں دے رکھی تھی نے جا جا کر ملے دیکھا تو کپڑا دل خفا ہوا کیوں ہو اللہ والے ہوتے ہوئے ایسا مالو دول ہوا ہے تو بس ناراض خفا ہو کر وہاں سے آ اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے پریشان اور ساتھ شہر بھی کہتے ہوئے آگے کہ نہ مرد کہ دنیا دوست دارد وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے پھر جو لیٹے تو وہ نیند آ گئی نیند میں خواب میں دیکھا کہ سخت عصر کی تکلیف اور عصر کا میدان برپا ہے اور سخت پریشان ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے آگے جاتے ہیں کہ وہ فض اللہ حرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی آگے آگے ان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا یہ جا کے انہوں نے کہا کہ بہت اللہ والے ہیں میری اسنا اور میں یہیں پر ہونا ہے پھر دوبارہ ان کے پاس حاضر ہو نے کہا میں بیٹھ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بیٹھ سے پہلے اپنا پہلے وہ شہر سناؤ نا جو آپ نے ہمارے بارے میں کہا ہے بڑی حیرت تھی میں دل میں کہا تھا میری کو اللہ تبارک سرحد نے بتا دیا تم نے کہا ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا نا سمجھے نہ مرد سا کہ دنیا دوست دارد وہ مرد نہیں ہے کہ دنیا کو دوڑ سکتا ہے تم نے کے جواب دیا سندر میں سر کہا اگر دار اگر دارد برائے دوست دارد مرد ہاں کہ دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دار وہ مرد نہیں دنیا کو دوڑ سکتے اور اگر رکھتا ہے دنیا تو دوست کی خاطر رکھتا ہے میں سات اس کی ملکیت مجھے اس بات جتنا خرچ کرنے کا سب خرچ کرنے کا موقع ہے سوری لٹا حضرت اب درمان میں نوور جللات میں کتنا مال ہے کہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو ایک درم ان کے جیب میں تھا اس نے کاروبار شروع کیا ہے. اور زندگی میں انہوں نے ساٹھ ہزار غلام ایک روایت میں ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں اور ایک روایت میں ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے تو خاندان میں کم از کم دو آدمی ہوتے ہیں خاصی بھی بچے بھی ساد کریں تو اور زیادہ تو چلو ساٹھ ہزار خاندان اور ساٹھ ہزار آدمی روایت کو دونوں کو جمع کریں تو ایک لاکھ آدمی آزاد کیے اور بارہ ہزار درم جو ہے تو وہ ایک غلام کی قیمت ہوتی تھی بارہ ہزار دربے ایک لاکھ کتنا ہوا جی ایک ارب کا پہنچ رہے ہیں ایک ارب درم پھر سو روپئے کا سو سو درم کا ہوتا, ہوتا تھا اس دور میں اور آج کا جو ہے تو چالیس ہزار کا ہے چالیس ہزار میں مزید درد تو اتنے تو غلام آزاد کیے اتنا پیسہ تو غلام آزاد کرنے میں فرق کیا اور روز روز کے آج پچاس ہزار خست کا آج ایک لاکھ خرچ کا آج دس ہزار خرچ کا یہ روز روز کے سکتی ان کی ہونتی. اور جب وفات ہوئی ہے تو آٹھ بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے کو چھ چھ لاکھ درد نقد ملے ہیں درد کی قیمت نگائے ہوئی اونٹ کی قیمت میں لا نقد اور اتنی سونے کیٹیں تھی کہ سونے کیٹوں کو تقسیم کے لیے کاٹتے ہوئے ان جاتوں پر چھالے پڑے اور و اشرا وہ ان دس صحباب سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی اور کسی جات سے ایسا نہیں ہوا کہ مشابن میں شامل نہیں ہوئے اور مسجد میں مسجد نبی میں نئے مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینا اور ان کاروبار میں جانا اور آدھ اجاز عبادت میں لگانا اور آدھے داد میں لگانا اس حساب پر چلنے والے ہیں اور اتنا مال لگانے تبو کے چلتے کہ آپ نے آپ نے امر فرمایا صاحب اکرام کو تبو کا لشکر جو ہے یہ کتنا ہے دس ہزار کا تبو کا لشکر جی؟ تیس ہزار کا ہے جی؟ دس ہزار کا لشکر تبو کا لشکر پتہ مگر یہ دونوں دس دس ہزار کا لشکر ایک تہائی لشکر کا سارا خرچہ دیہات کا یہ رضی اللہ نے ادا کیا ہے. اور جب وہ چندر لے کر آئے حضور صلی اللہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ اس, اس عثمان اگر اس کے بعد کوئی یہ عمل نہ کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اور دس یا کتنے سال خلافت کی اور اس خلافت کی تنخواہ نہیں دی اور پھر جو اجلیس رفتہ اتنا مال چھوڑا ہے یہ اللہ سے بارک تعلیم سے برکتے ہیں جو سارے جہادوں میں شامل ہوتے ہوئے ہیں آدھی رات عبادت میں استعمال کرتے ہوئے آدھا حضرت مسجد ندمی میں نئے مسلمانوں کو پڑھاتے ہوئے اور ساری مسجد کا خیرات کرتے ہوئے اتنا اللہ تبارک تعلیم نے دیا ہے اور زبیر عزی اللہ حضرت زبیر اتنی اتنی زمین اور جائیداد تھی کہ ایک ہزار غلام کو اس میں کام کرتے تھے مزارین نہیں ایک ہزار خریدے ہوئے غلام ہر ایک کی قیمت بارہ ہزار درم لگائے ایک ہزار کو کام کرنے والے غلام تھے دیکھو حضرت اب بھی اشرا ہوں بشرا میں کتنا زیادہ مالا دولت اور دل میں اس کا تعلق بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنس کی بشارت ملی ہوئی ہے کی تربیت ہو جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور اگر تربیت نہ ہو تو خوار کا لاش ہوگا لیکن دل مال کی محبت سے بھرا ہوا اور ایک ایک پیسے کے لیے جھوٹ بولنا اور ایک ایک پیسے کے لیے ظلم کرنا اور ایک ایک پیسے کے لیے دھوکے دینا یہ کرے گا تو پر فروخت کیا ہم صاحب کا وہ, وہ اور فرق کیا ہے جس آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اور ترجیح ازام کیا ہے کہ آدمی نیک مجلس کو تیار کرے اپنی ذات سے مجازہ کرے اور پرہیز کرے تو اللہ تبارک تعالی اس کے در کو روشن کر دیتا ہے نیک کمر آسان ہو جاتا ہے نیک کمر پر پڑھنا آسان اور برائی سے رکنا آسان وہ نہ اس کی ہوگی کہ میں برائی سے رکوں اور کی پر پڑھوں کر نہیں سکے گا کیونکہ اس سے اپنی تربیت نہیں کروائی ہے. اس ماحول سے نہ گزرا جس ماحول میں آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اس تجیب کو اختیار نہ کیا جس تہذیب سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ بچانے کا طریقہ کیا ہے کیا نظام سے گزرو کہ تمہاری تربیت ہو جائے تمہاری اصلاح ہو جائے نیکی کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے اور برائی, برائی سے رک جائے آدمی اور نیکی پر جم جائے پکا ہو جائے تو یہی نجات کا راستہ ہے اللہ تبارک ثلا توفیق عطا فرمائے